خیر جی آپ کے پاس فصل نمبر چھ ہو سکتی ہے اچھا جی آ جائیں اس میں منسوب کی طرف صفحہ نمبر انیس ہے میرے پاس کتاب کا علم النحف کا اچھا جی اس میں منسوب اس میں منسوب کیا چیز ہے ہاں بالکل اس میں منسوب کیا چیز ہے اس میں منسوب کہتے ہیں کہ جس کو کسی چیز کی طرف منسوب کیا جائے اس کی نسبت کی جائے کسی بھی چیز کی یا کسی چیز کی طرف اس میں نسبت کی جا رہی ہو کسی آدمی کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہو اس کی اضافت کی جا رہی ہو ٹھیک ہے نا اضافت نسبت سمجھتے ہیں نا مثال کے طور پر اگر کوئی بھی آپ میں سے یا مطلب لاہور کا رہنے والا ہے کراچی کا رہنے والا ہے یا اسلام آباد کا رہنے والا ہے ٹھیک ہے یا ہماری ہزارہ کی سرزمین کا رہنے والا ہے تو اسے کہہ سکتے ہیں ہم اس کی طرف منسوب کر کے کہہ سکتے ہیں کہ لاہوری کراچیوی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کراچیوی اسلام آبادی ٹھیک ہے ہزاروی تو یوں یہ چیزیں ہوتی ہیں نسبت کی منصوب کرنے کی اگر کوئی ہزاروی لکھتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہزارہ کا رہنے والا ہے اگر کوئی پشاوری لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پشاور کا رہنے والا ہے اگر کوئی لاہوری لکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لاہور کا رہنے والا ہے اگر اسلام آبادی لکھتا ہے تو اس کا مطلب اسلام آباد کا رہنے والا ہے خیر تو یہ چیز ہوتی ہے نسبت نسبت کرنا مطلب اب دیکھیں آپ نے یہ نہیں بتایا ہے کسی کو کہ یار میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں آپ نے جب اپنے نام کے ساتھ اسلام آبادی لکھ دیا تو سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ اسلام آباد کا رہنے والا ہے اگر اس کی کوئی اور لاجک کوئی اور وجہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہو اچھا جی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نسبت کی طرف نسبت ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے کسی چیز کی طرف کسی علاقے کی طرف یا کسی جگہ کی کسی چیز کی طرف یا کسی چیز کی کسی علاقے کی طرف نسبت کی جائے تو اسے کہتے ہیں اس میں منسوب اب اس میں منسوب کیا ہے تو اس میں منسوب یعنی بنانے کا طریقہ کیا ہے تو وہ آپ کو آج بتائیں گے کہ اس میں منسوب یعنی کسی اسم کو یا کسی چیز کو آپ نے اگر کسی چیز کی طرف منسوب کرنا ہو تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ فلاں بندہ ہندوستان کا رہنے والا ہے تو آپ نے اسے کیسے کہنا ہے آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہندوستان کو عربی کے اندر ہندن کہتے تھے ہیں ٹھیک ہے ہندن یا پاکستان ہے تو پاکستان کو آپ پاکستان لکھ دیں گے ٹھیک ہے پا باب آن جائے گی چونکہ پا عربی کے اندر آتی نہیں ہے تو پاکستان ٹھیک ہے پاکستان یعنی پاکستان یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پاکستان لیکن اگر کسی کو پاکستان کی طرف منسوب کریں گے یعنی یہ کہیں گے کہ یہ پاکستانی ہے تو کیسے منسوب کریں گے یعنی ایک کوئی بھی اسم ہو تو اس کو اسم میں منسوب بنانے کا کیا طریقہ ہے کیا بتایا رول نمبر چھ آپ بتائیں کیا کہا میں نے جی رول نمبر چھ بتائیں کہ میں نے کیا کہا جلدی سے کسی اور نے مجھے بتائیں رول نمبر چھ چلیے یہ ہے نا بات ساری جی وائس کلیئر سننے کی کوشش کر رہے ہیں سننے کی کوشش شاید نہیں کر رہے تھے تب میں نے پوچھا آپ سے ٹھیک ہے محاذ کوشش سے نہیں ہوتا آپ سنیں پتہ چلے گا جی ٹھیک ہے مکسلر والوں کو مکسلر मिक्सलर वाइस ओके जी मिक्सलर पे वाइस ओके जी कोई बता दें यार मुझे मिक्सलर पर वाइस है या नहीं है جی لوگوں کم از کم بتا تو دیا کرو اتنے پوچھ رہا ہوں چیزیں مار مار کے ٹھیک ہے اب کسی بھی اسم کو منسوخ بنانے کے لیے یعنی کوئی بھی اسم ہے اس کو منسوخ بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے وہ آج آپ کو بتائیں گے اور کہاں کہاں پر کیا تبدیلی کرنی ہے کیسے تبدیلی کرنی ہے وہ طریقہ کار آپ کو بتائیں گے مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہ کہا پاکستان والی بات میں دوبارہ بتا دیتا ہوں سن لیں آپ لوگ ٹھیک ہے کہ بات یہ ہے مثلا یہ ہے کہ کہ اب ایک بندہ ہے اگر وہ پاکستان میں رہنے والا ہے اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان کہتے ہیں بندے کا نام بھی ہمیں آتا ہے مثلا زید ہے ٹھیک ہے زید ہے زید اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ زید پاکستانی ہے زید کی پاکستان کی طرف نسبت کرنی ہے مثال کے طور پر تو اب کیسے کریں گے ٹھیک ہے کیسے کریں گے زید کی نسبت پاکستان کی طرف زید تو ہمیں پتہ ہے کہ زید کا نام بھی ٹھیک ہے زید کا نام زید ہے اب پاکستان کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک ملک کا نام ہے اس میں زید رہتا ہے اب یہ کیسے کہیں گے کہ زید پاکستانی ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ کسی اسم کسی چیز کو کسی نام کو کسی اسم کو اس میں منسوب بنانے کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے اس اسم کے ذریعے سے جس کو منسوخ بنایا گیا ہے کسی چیز کی طرف کسی انسان کی طرف یا کسی چیز کی طرف نسبت ہو سکے تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے اس میں منسوخ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس اسم کے آخر میں یا مشدد بڑھا دی جائے اس اسم کے آخر میں یا مشدد یا مشدد بڑھا دی جائے کیا کر دیا جائے یا مشدد بڑھا دی جائے اور اس سے پہلے کسرہ کا اضافہ کر دیا جائے کسی اسم کو منصوب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اسم کو منصوب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں اس کے آخر میں یا مشدد بڑھا دی جائے اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کر لیا جائے اور اس سے پہلے کسرہ کو لے آئیں جیسے پاکستان تھا تو اس کو ہم زید ہمیں پتا تھا اب پاکستان کا مطلب ہی ہمیں پتا تھا لیکن اب اس کے اس کو اس میں منصوب بنائیں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کے آخر میں یا مشدد پڑھ بڑھا دیں گے جی تو آخر میں یا مشدد بڑھا دیں گے اور اس یا سے پہلے کسرہ بڑھا دیں گے تو زیدن پاکستانی پاکستان پہلے سا تھا آخر میں جامع مشدد بڑھا دی اور اس سے پہلے کچرا بڑھا دیا یعنی زیر لے آئے تو زئیدن پاکستانی اب بات پوری ہوگی کہ زید پاکستانی ہے زعید پاکستانی زید پاکستانی ہے تو کسی بھی اسم کو منسوب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس اسی اسی, اسی اسی اسم کے آخر میں یا مشدد بڑھا دی جائے یا مشدد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی یہاں ہو کہ جو مشدد پڑی جائے یعنی دو جائے ہوں پاکستانی یون ورنہ پاکستانی نہیں کہہ جانا بلکہ باکستانی یون تشدید کے ساتھ سختی کے ساتھ تو اس کے اسی اسم کے آخر میں یا مشدد بڑھا دی جائے اور اس سے پہلے کیا کریں کسرہ کو لے آئیں تو یہ ہے اس میں منسوخ بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے کسی اسم کو سے منسوب بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اسی عسم کے آخر میں جائے مشدد بڑھا دی جائے اور اس سے پہلے کیا کر لیا جائے کسرے کا اضافہ کر لیا جائے کیوں جی بات سمجھ میں آئی ہے کس کس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کسی بھی اسم کو منسوب بنانے کا طریقہ کس کس کو سمجھ میں آئی بات اور جلدی سے بتائیں ماشاءاللہ اللہ اور مکسلر والے اور جی اور سکائب والے اور اگر زہر ہوگا تو زہر پہلے سے موجود ہوگا تمہیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر زبر یا پیش ہوگا تو وہ کیا ہے زہر میں بدل جائے گا ٹھیک ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا کیا ہوگا اڑ جائے گا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اڑ جائے گا ضمہ ہوگا یعنی پیش ہوگی یا کیا نام اس کا زبر ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی اس کی جگہ پر کثرا آ جائے گا بس اس آخر سے پہلے والے حرف کو کچرا دے دینا ہے یہ اس کی علامت ہے آواز نہیں تھی ٹس کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے اچھا جی تو میں نے بتایا ہے کیا کسی اسم کو منسوب بنانے کا طریقہ کیا ہے تو کسی بھی اسم کو منسوب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا مشدد بڑھا دی جائے یا مشدد بڑھا دی جائے اور اس سے پہلے کیا کسرہ کثرا لے آئیں تو یہ اس میں منسوب بن جائے گا اچھا جی آ جائیں آپ کتاب کی طرف اپنی اپنی کتابیں اوپن کر لیجئے جن کے پاس اصل کتابیں ہیں وہ جو لوگ پی ڈی ایف یوز کر رہے ہیں تو وہ جلدی سے جی رول نمبر پندرہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے اس میں منسوخ برانے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں ہے رول نمبر پندرہ یا نہیں آیا رول نمبر پندرہ مکسلر آ گیا اچھی بات اچھا جی تو دیکھیے کتاب میں سب سے شروع میں لکھا ہوا اسم منسوخ اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور اس سے پہلے کثرا زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اس میں کہتے ہیں اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور اس سے پہلے کثرا زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس اسم کو کیا کہتے ہیں منسوخ تو اس کسی بھی اسم کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے اس کے آخر میں جائے مشدد بڑھا دی جائے اور اس سے پہلے کسرے کو زیادہ کر لیا جائے تو وہ اسم منسوب بن جاتا ہے اس کے آخر میں جائے نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے جیسے بغدادی بغداد کا رہنے والا یا بغداد کی پیدا کی ہوئی چیز تو دیکھیے بغداد بغداد ٹھیک ہے اب آخر میں بس بات اتنی تھی لیکن بغدادی یوں آخر میں کیا کیا جائے مشدد لے آئے اور اس سے پہلے کیا ہے کسرا زیادہ کیا تو کیا بن گیا بغدادی یون تو آپ اب کہہ سکتے ہیں رج الگ کسرہ یعنی زیر کیوں نمبر پانچ زیر مشدد آخر میں جائے مشدد لے آئے ٹھیک ہے جی تو باغدادی یون رج بغدادی یون یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اگر وہاں کی کوئی پیداوار ہو وہاں کی کوئی ایسی چیز ہو تو وہاں اس کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں کہ فلاں چیز بغدادی ہے ٹھیک ہے ہاں جی کوئی بھی کی چیز کہہ دیں اور بغدادیون ٹھیک ہے الماء بغدادیون بغدادی پانی ہے بغدادی کھانا ہے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اچھا جی اور آگے ہیں اسی طرح ہند ہندیون یہ بھی کیا ہے ہند سے ہے ہندوستان جی کیوں وائس بریک ہو رہی ہے کلیئر ہے اب تو ہند ٹھیک ہے ہند ہندوستان ٹھیک ہے ہند پورا لیکن ہندی یون ہند کا رہنے والا ہندوستان کا رہنے والا تو اس کے آخر میں بھی کیا ہوا جائے مشدد اور اس سے پہلے کیا ہے کثرا تو ہندی یون ہند،, ہند کا رہنے والا یا ہند کی پیدا کی ہوئی چیز سورفی یون سر علم سرف जानने वाला صرف سے ہے علم میں صرف تو صرفی یون, صرف والا یعنی صرف علم صرف جاننے والا نحوی یون, اللہ کرے کہ اپ سارے کے سارے نحوی بن جائیں علم النحو کا جاننے والا علم ایک نحو ہے نحو ایک علم ہے یعنی ایک فن ہے ٹھیک تو اس کا جاننے والا اللہ تعالی اپ سب کو نحوی بنا دیں اللہ تعالی سے کیا باویر ہیں اپ لوگ کوشش کریں اللہ تعالی بنا دیں گے. اور اگر اپ لوگ تو 6 سے سات دن ظرف زمان اور ظرف مکان کے اندر ہی لگا دیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا ذر نحوی بننا خیر اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محنت کو قبول فرمائیں اور علم النحب آپ کو خوب خوب سمجھنے کی توفیق آ فرمائیں اچھا جی تو کیا ہے زیل میں نسبت کے چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں زیل میں یعنی yani, نیچے جو آگے وہ بات چل رہی ہے نسبت کے چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں اس میں منصوب کے یعنی جو اسی سے متعلق ہم نے کہا نا اس میں منصوبہ اس میں منصوب تو اسی سے متعلق کیا ہے چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں دیکھیے بہت آسان ہے نمبر ایک الف مقصورہ جب کلمہ میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو وہ اسے بدل جاتا ہے جیسے غی سا سوی ولاسم ٹھیک ہے تیسری الف مقصورہ کیسے کہتے ہیں الف مقصورہ یعنی ایک الف کی اپنی ایک مقدار ہے الف کی یعنی عالیف کی مقدار کتنی آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے وہ شروع شروع میں بچہ با علی زبر با ٹھیک ہے با با پیش بو با یاذر بی بابو بی تو با علی زور با تو الف کی ایک خاص مقدار ہے کہ آپ اسے کتنی حد تک کھینچ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جی بالکل بھی نہیں ہاں پانچ میں آپ ہو گئے تو ایسے ہی ہو جائے گا اچھا جی تو کیا کہا کہ یعنی علیف کی ایک خاص مقدار ہے یعنی الف مقصورہ کا مطلب یہ ہے کہ مختصر اور الف ممدودہ کا یہ ہے کہ بہت لمبا ٹھیک ہے نا ہاں تو علیف اس کی ایک اپنی صرف اس کے لیے تو بہت ہاں جی بڑی بات ہے کرنا پڑتا ہے اچھا تو الف مقصورہ اور الف ممدودہ الف مقصورہ وہ ہوتا ہے کہ الف کی جتنی ایک عام مقدار ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں تو عام مقدار جیسے پڑھی جاتی ہے جیسے عام طور پر جتنی الف کی مقدار پڑھی جاتی ہے آپ جیسے پڑھ سکتے ہی ہیں یعنی بالف زبر با بس ایک درمیانہ سا تو اتنی وہ ہے الف مقصورہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے الف ممدودا الف ممدودا ٹھیک ہے علی ممدودہ ممدود مت سے ہے یعنی لمبا کھینچنا ٹھیک ہے جیسے اسما اس جس پر مد ہوتی ہے تو اس کے الف ممدودہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے الف مقصورہ جس پر کوئی مد نہیں ہوتی صرف اور صرف علی کی مقدار سے پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے مقصورہ اور ایک ہوتا ہے الف ممدودہ جس پر مد ہوتی ہے اس کے مد کی مقدار کھینچنا پڑتا ہے ایک الف سے کچھ زائد ٹھیک ہے تو وہ الف ممدودہ کہلاتے ہیں تو اس میں اب جو آپ پڑھنے لگے ہیں قاعدے اس میں سب سے پہلے آپ کو الف مقصورہ کا کہا ہے کہ اگر کسی بھی اسم کے اندر الف مقصورہ کلمہ میں تیسری جگہ یا چوتھی جگہ واقع ہو یعنی اس سے پہلے دو حرف ہوں یا اس سے پہلے تین حرفوں چوتھی جگہ پر الف مقصورہ ہو یا کلمہ کے اندر تیسری جگہ پر الف مقصورہ ہو اس کو کیا کر دیتے ہیں واؤ سے بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے اور آخر میں پھر وہی جائے مشدد بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں منصوب بن جاتا ہے لیکن اگر الف مقصورہ الف موجودہ نہ ہو بلکہ الف تیسری یا چوتھی جگہ تو نہ ہو بلکہ پانچویں جگہ پر ہو یعنی اس سے پہلے چار حروف اور ہوں پانچویں جگہ پر مقصورہ آ رہا ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے اور آخر میں یا مشدد لگا کر اس اسم کو منسوخ بنا دیتے ہیں تو کسی ایسے اسم کو منسوخ بنانا کہ جس اسم کے تیسرے یا چوتھی جگہ پر کلم کے اندر جس کلمے میں تیسری یا چوتھی جگہ پر الف مقصورہ ہو تو اس کو اگر اس میں منسوخ بنانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ علی مقصورہ کو وہاں پر غو وہ سے بدل دیتے ہیں اور آخر میں جائے مشدد لگا دیتے ہیں اور اس سے پہلے کثرت زیادہ کر دیتے ہیں لیکن اگر علی مقصورہ کسی کلمے کے اندر پانچویں جگہ پر موجود ہو پانچویں کلمے کے اندر پانچویں جگہ پر موجود ہو تو اس میں کیا کر دیتے ہیں اس کو گرا دیتے ہیں اور آخر میں جائے مشدت بڑھا دیتے ہیں دیکھیے کتاب کو ذیل میں نسبت کے چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں نمبر ایک الف مقصورہ جب کلمہ میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو وہ سے بدلا جاتا ہے بدل دیا جاتا ہے جیسے عیسیٰ سے سوی تو دیکھیے جی عیسہ سے عیسی وی دیکھیے عیسیٰ عین ہے یا ہے سین ہے ٹھیک ہے عین یا سین یعنی سین کے ساتھ ہی کیا پایا جا رہا ہے تیسری تیسری جگہ پر یہاں پر موجود الف مقصورہ عیسہ عیسیٰ پڑھتے ہیں نا عیسیٰ الف مقصورہ ہے یہ تو تیسری جگہ پر واقع ہے اس سے ہم نے کیا کہا تھا کہ جب تیسری جگہ پر واقع ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو واؤ سے بدل دیتے ہیں تو یہاں پر اس کو واؤ سے بدل دیا تو عیسہ وہی رہا اور جو مقصورہ تھا وہ کیا ہے وو سے بدل دیا تو آخر میں جا مشدد لگا دی تو عیسہ سے اس میں منصوب بنائیں گے تو کیا بنے گا عیس اسی طرح مولا سے مؤولوی ٹھیک ہے یہ بھی ایسا ہی ہے بالکل اور اگر علی مقصورہ پانچویں جگہ موجود ہو تو گر جاتا ہے جیسے مصطفح سے مصطفح مصطفیٰ سے مصطفیون مصطفیٰ دو تا تین ٹھیک ہے فا چار اور اس کے بعد پانچویں جگہ پر موجودہ مصطفیٰ تو اس یہ کیا بن جائے گا اس علیف کو گرا دیں گے الحمدودا کو تو کیا بن جائے گا آخر میں وہی یا مشدد لے آئیں گے تو اس کو مصطفی ہو جائے گا علی مقصورہ چونکہ گر گیا تو کیا بن گیا مصطفی تو یہ سمجھ میں آئی بات جی چند ضروری قواعد میں سے پہلا نمبر قاعدہ سمجھ میں آ گیا رول نمبر ایک دو تین چار پانچ پندرہ تک سب کو بہت ہی اچھی بات نمبر دو. دوسرا قاعدہ دیکھیے الف ممدودہ والا الف ممدودہ میں نے کہا نا کہ جو جی ٹھیک ہے علیف ممدودہ جو دو سے تین الف کی مقدار جس کی جس پر مد ہو الف ممدودہ کا دوسرا علیف و سے بدل جاتا ہے دوف کی مقدار ہوتی ہے اس کی وی بھی لکھا ہوتا ہے ہاں مصطفی جی بالکل کہہ سکتے ہیں اس کو آپ وی بھی لکھا ہوتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مصطفیٰ سے مصطفی یون اور مصطفی یوں شاید اس کے اندر پھر یہ ہے کہ چونکہ آج میرا خیال سے یہ تو ایک تنظیم بھی بنی ہوئی ہے مصطفی وہ کیا کہتے ہیں اس کو ان کے ایک بڑا کمال کا نعرہ بھی ہے ان کا مصطفی خیر برال تو پاکستان میں کیا نہیں ہے جو بندہ رات کو خواب دیکھتا ہے سبوٹ کا تنظیم بنا لیتا ہے تو مصطفی تو یہاں پر شاید ایسا ہو پھر کہ جیسے عیسا ص عیسی یوں کہا ہے تو اسی طرح مصطفی کے اندر بھی شاید ایک کوئی جوازی صورت و ورنہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں پر مصطفی کے وہ قانون کے مطابق بھی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ قانون کے خلاف نحوہ کے قانون کے خلاف ہو ٹھیک ہے آپ اسے ہی یاد کریں کہ مصطفی سے مصطفیوں میں اس میں میں اس کو دیکھ بھی لوں گا انشاءاللہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نحوہ کے قواعد چونکہ مصطفی بھی وہ جو ہے اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں اور شاید اس میں نحوہ کے قاعدے کا لحاظ نہ کیا گیا ہو لیکن میں اس کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ مزید دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ہے علیف ممدودہ علی ممدودہ کا دوسرا الف واصے بدل جاتا ہے الحم کا دوسرا و سے بدلا جاتا ہے یعنی یہی والی بات ہوگی کہ جب کلام کے اندر الف ممدودہ تیسری جگہ پر واقع ہو تیسری چوتھی جگہ پر واقع ہو تو وہ کیا ہوتا ہے الف ممدودہ چونکہ دو الف مقدار ہے یعنی ایک لمبا کہ اس کا دوسرا الف ہے تو وہ کیا ہوتا ہے و وے بدل بدل بدل دیا جاتا ہے اور آخر میں پھر یہ مشد لگا دیتے اس کی مثال دیکھیے جیسے سماعن سما پر ایک مد ہے یعنی دو علیف کی مقدار ایسے پڑھا جاتا ہے سما عن ٹھیک ہے اسی طرح بائی و عن اب یہ جو دو دوف کی مقدار ہیں اس میں سے جو دوسرا الف ہے اس کو کیا کر دیا ہے و اُسے بدل دیا جاتا ہے یعنی ہے تو ایک ہی الف ممدودہ ہے چونکہ تو دو علیف کی مقدار ہوتا ہے تو اس کا جو دوسرا الف ہے وہ وو سے بدلا جاتا ہے اور پہلا الف اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے تو کیا بن جائے گا اور آخر مجھے مشد لگا دیں گے تو سما سے سماویون اور اس طرح سے کیا کہہ سکتے ہیں جی را ان سے بے رو اور سما ان سے سماویون آ رہی ہے سمجھ بات یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی علیف ممدودا والی کہ علیف ممدودا کو اگر کسی کلمے کے اندر ٹھیک ہے کسی کلمے کے اندر الف ممدودہ ہو ٹھیک ہے تو اور تیسری چوتھی جگہ پر واقع ہو تو اس کو اگر اس میں منسوخ بنانا تو اس کا طریقہ یہ ہے اس کے دوسرے الف کو و سے بدل دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے کسرہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے نہیں واؤ کو کسرہ دے دیتے ہیں اور آخر میں یا مشدد لگا دیتے ہیں تو مصطفیٰ سے کیا کہتے ہیں اس کو بےغا ان سے بے غوی اور سما ان سے سماوی یون ٹھیک ہے جی نمبر تین ہے جس اسم میں مشدت پہلے ہی سے موجود تو وہاں یا نسبت لگانے کی ضرورت نہیں جیسے شافعیون سے شافعیون بس وہی اگر کسی عصم میں پہلے ہی سے یا مشدد پہلے سے ہی ہو اس کو ہم اس میں منسوخ بنانا چاہیں تو ہمیں اس کو اس میں منسوخ بنانے کے لیے دوبارہ سے یا مشدد زائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر اس کو اس میں منسوخ بنائیں گے تب بھی یا مشدد زیادہ کرنی اور اس سے پہلے کسرہ دینا ہے اور اگر وہ پہلے ہی سے موجود ہو تو وہی کیا ہے اسے منسوب ہی کہلاتا ہے اور کچھ بھی نہیں جیسے شا شافعی یون اس طرح حنفی مالکی ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے یعنی ان کے اندر پہلے سے یا مشدد موجود ہوتی ہے تو شافعی یون کہتے ہیں ایک خود ایک امام کا نام بھی ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام فقہ کے چاروں بڑے ائمہ میں سے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ان کے مقلد کو بھی شافعی کہہ دیتے ہیں یعنی کیا ہے فقہ شافعی کا ماننے والا اچھا جی ٹھیک ہے تو جس کے اندر پہلے ہی اسے موجود ہو تو اس میں پھر جائے مشد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد خواجہ نمبر چار ہے اس پہ آ جائیں کہ جب اسم میں تائے تانیس ہو تو وہ نسبت کے وقت گر جاتی ہے جیسے کوفتون سے کوفی یون مکت مکی یون مدینتون سے مدنی یون وہ آگے آئے گا بھی انشاءاللہ تو جب اسم میں تائے تانیس ہو شوافر اس کی جمع ہے شافعین ایک کے لیے شواف دمہ کے لیے ہے شافع کی جمع مقصر ہے وہ شافع کی ٹھیک ہے شواف اچھا تو یہ ہے جب اسم میں تائے تانیس ہو تائے تانیس یعنی آخر میں جو علامت ہوتی ہے مونس کی علامت اس کے اس کے لیے جو آخر میں تال آئی جاتی ہے اگر کسی اسم میں تائے تانیس ہو تو اس کو اگر اسم میں منصوب بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے تو اس کا آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ ہوگا کہ جو تانیس کی تا ہوگی علامت وہ گر جائے گی اور باقی جو ہے نا وہی صورت ہوگی کہ آخر میں جائے مشدد لگا دیں گے اور اس سے پہلے کیا کریں گے کسرہ یعنی زہر بڑھا دیں گے جیسے کوفا تو یہاں پر دیکھیے تا ہے کوفہ تو کوفی یون مکیون وغیرہ وغیرہ جب کوفہ اور مکہ والی بات کی تو ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ایک اور بھی ایک دو وزن بتا رہے ہیں کہ ان میں بھی ایسا ہی ہوگا ایسے ہی جو اسم کے وزن پر ہو اسی طرح فعی کے وزن پر ہو تو اس کی تا بھی گر جاتی ہے تو گویا خلا راسا یہی ہے کہ جس کے آخر میں بھی کیا ہو تا ہو منس کی تو وہ کیا ہے اس میں منصوب اگر اس کو بنانا ہو تو تا تانیس گر جاتی ہے اس طرح فعی کا وزن جیسے مدینہ تن یہ فعی کا وزن ہے ٹھیک ہے اس کے تا گر جائے گی اور مدنی یون بن جائے گا اور اس طرح فعی جیسے جوہینہ قبیلہ جوہینہ یہ ایک قبیلے کا نام ہے تو جوہینی جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا قبیلہ جو حینا سے اس کا تعلق ہے ٹھیک ہے جو حینی یون تو اس قاعدے کا یعنی قاعدہ نمبر چار کا خلاصہ یہی ہوا کہ جب بھی اسم کے آخر میں تائ تانیس ہو تو اس کو اگر اسم میں منسوخ بنانا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے تائ تانیس کو گرا دیا جائے اور وہاں پر کیا کر لیا جائے یا مشدد لگا کر اس کو اس میں منسوخ بنا دیا جائے جیسے کوفتن سے کوفیون وغیرہ سمجھ آ بات جی رول نمبر بارہ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں رول نمبر پندرہ رول نمبر ایک جی رول نمبر بارہ کہاں غائب ہیں آرام کر رہے ہیں کسی کام سے گئے ہوئے ہیں اوے ہیں کیوں ہیں جی چلے اچھا جی ہاں موجود تو سارے مجھے دکھ رہے ہیں آپ بھی دکھ رہے ہیں اور بھی بہت سارے موجود تو ہوتے ہیں لیکن کہیں اور غائب ہو جاتے ہیں پیسا موجود ہمیں نہیں چاہیے نا بات تو یہی ہے خیر آ جائیں جی قاعدہ نمبر پانچ پہ جو اسم فعیل ان کے وزن پر ہو اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو پہلے یا کو دور کر کے واؤ سے بدلیں گے اور یعنی جو اسم فعیل ان کے وزن پر ہو جیسے ابھی آپ نے پڑھا پہلے کہ فعیلتن جیسے مدینتن اس کو چھوڑ دیں اب اسی طرح اس سے ملتا جلتا ہے قاعدہ ہے کہ جو اسم فعیل ان کے وزن پر ہو فعیل ان کے ٹھیک ہے فعیل ان کے وزن پر ہو لیکن اس کے آخر میں کیا ہو یا مشدد ہو تو جائے مشدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو یا ہوتی ہیں دو یا ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا دو یا مشدد اگر آپ کرتے ہیں ظاہر دو یا ہوتے ہیں وہ تو کیا ہوا اگر کوئی اسم فعیل ان کے وزن پر ہو اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو پہلے یا کو دور کر دیتے ہیں یعنی ان میں سے پھر کبھی کبھی ورنہ تو آپ کو یہ قاعدہ بتا دیا کہ جسم جس کے آخر میں یا مشدد پہلے سے موجود ہو تو وہاں پر منسوخ بنانا تو وہاں پر یا مشدد کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہی اس میں منسوب بن جائے گا جیسے شاہ ابھی ابھی پڑا لیکن یہاں بات یہ ہے کہ یا مشدد تو آخر میں ہو لیکن اس کا اگر وزن فعیل بن رہا ہو فعیلون ولا وزن بن رہا ہو اور آخر میں یا مشدد ہو تو پھر اس میں ایک اور قاعدہ جاری ہوگا وہ یہ کہ اس میں سے پہلی یا کو حذف کر دیتے ہیں اور دوسری یا کو واو سے بدل دیتے ہیں پھر آخر میں یا مشدد بڑھاتے ہیں گویا سمجھیے قاعدہ نمبر پانچ اگر کسی اسم کے آخر میں یا مشدد ہو اور وہ فائلون کا وزن بن رہا ہو تو پھر آخر میں جو مشدد ہو پہلے والی تو اس میں سے جو پہلے یا ہوگی یعنی دو یا ہوتی ہیں تو پہلے والی یا کو حذف کر دیا جائے گا دوسری یا کو و سے تبدیل کر لیا جائے گا اور آخر میں کیا ہے وہی یعنی کہ یا مشدد منصوب والی بڑھا دی جائے گی مثال دیکھیے جیسے علی یون نام ہے جیسے علی یون علی یون اب دیکھیے علی یون کے اندر بھی آخر میں کیا ہے یا مشدد موجود ہے علی یون کے اندر اور اس کا وزن فعیل والا بن رہا ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں گے علی یون کو کیا کریں گے علی یون کی جو دو ہیں اللہ راجعون جی دوائپ والوں کے لیے جی ٹھیک ہے تو علی یون اب یہ فعیل کا وزن ہے تو علی یون کی پہلی یا جو ہے آخر میں جو دو یا آ رہی ہیں اس کی پہلی یا کو ہم کیا کریں گے ختم کر دیں گے حذف کر دیں گے اور جو دوسری یا ہے اس کو کیا کر دیں گے وہ سے بدل دیں گے اور اس دوسری یا کو وہ سے بدل دینے کے بعد آخر میں ایک یا مشدت اس میں منسوخ بنانے کے لیے ہم لائیں گے بڑھا دیں گے تو یہ بن جائے گا علی علی یون سے پہلی یا کو حذف کیا تو باقی رہ گیا علی ٹھیک ہے علی رہ گیا علی نہیں بلکہ علی ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس یا کو بہت سے بدلا تو بن گیا الو ٹھیک ہے آخر میں جائے مشدد بڑھا دی اور اس سے پہلے کثرے کا زیادتی کی تو کیا بن گیا علویون تو اگر آخر میں کسی اسم کے آخر میں جائے مشدد ہو اور اس کا وزن فعیل بن رہا ہو تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ پہلے والی یا کو ختم کر دیا جائے گا دوسری یا کو وہ سے تبدیل کر کے آخر میں جائے مشدد بڑھا دیں گے اس میں منصوب بن جائے گا دیکھیے جی قاعدہ نمبر پانچ جو عصم فرعین کے وزن پر ہو اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو پہلے یاح کو دور کر کے وو سے بدلیں گے پہلے یاح کو دور کر کے دوسری یاح کو یعنی واؤ سے بدلیں گے ٹھیک ہے پہلی یاح کو دور کر کے دوسری یا کو یعنی واؤ سے بدلیں, بدلیں گے اور وہ سے پہلے فتحہ دے کر آخر میں یا نسبت لگا دیں گے جیسے علی یون سے عالویون نبی یون سے نبوی ٹھیک ہے جی اس کے بعد نمبر چھ قاعدہ ہے اگر یا چوتھی جگہ بات کسرا واقع ہو تو یا کو دور کرنا اور وہ اسے بدل کے جائز ہیں سرخ. جی چھوڑتے جی, <تص> ہیں جی جی مکسلر पर وائس اوکے مکسلر پہ وائس ہے کیوں رول نمبر پندرہ جی رول نمبر سات وائس ہے نا آپ لوگوں کے لیے جی سکائپ والے قلد قلد کر رہے ہیں جی السلام علیکم سکائپ والو اچھا جی رول نمبر سولہ آپ کے لیے وائس ہے जल्दी جلدی سے بتائیے گا رول نمبر سولہ کے से جلدی سے رول نمبر سولہ جی ٹھیک ہے تو سنیے نبی یون کو دیکھیے نبی یون یہ ایک پورا جملہ ہے نبی یون یعنی ایک نبی ہے نبی یعنی نبی کو کہتے ہیں یا علی یون ایک نام ہے اس کے بارے میں آپ کو قاعدہ یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا اسم آ جائے جو فعیل ان کے وزن پر ہو نبی اصل میں نبی یون کو دیکھیے اصل میں تھا کیا نبی یون تھا نبی یون, نبی یون تو دو یا تھی آخر میں ایک یا ساکن تھی اور آخر میں ایک یا متحرک تھی نبی یون فعیل فعیل کے وزن پر نبی یون اگر کوئی بھی ایسا اسم ہو جو فعیل ان کے وزن پر ہو ٹھیک ہے اور اس کے آخر میں جائے مشدد آ رہی ہو تو اس کا یہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کو اس میں منصوب بنانا ہو ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو پہلے سے جائے مشدد ہے یعنی دو یائے جن کو آپس میں ملا لیا تھا ادغام کر لیا تھا اس کی پہلی یا کو ختم کر دیں گے حذف کر دیں گے مثال کے طور پر علی یون علی یون تھا دو جاؤں کو ادغام ہو گیا تھا علی یون بن گیا تھا اب علی یون کو ہم اس میں منصوب بنانا چاہتے ہیں تو علی یون کے آخر میں جو دو یائیں ہیں علی یون تو اس کی پہلی یا کو ہم حزف کر دیتے ہیں لہذا ہم نے اس کو ختم کر دیا تو اب باقی علی یون ایک یا رہ گئی ہے اب علی یون نہیں ہے بلکہ علی رہ گیا ہے تو جب دوسری یا کو و سے بدل دینا ہے تو دوسری یا کو ہم نے و سے بدل دیا تو علی کیا بن گیا آلو پھر آخر میں یہ کہا کہ وہ اسے بدل دینے کے بعد آخر میں یا مشدد بڑھا دینی ہے وہی اس میں منسوب بنانے کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہی آخر میں یا مشدد لے آئے تو یا مشدد لانے کے بعد پھر ظاہر اس سے پہلے والے حرف کو کسرہ بھی دیا تو علی سے عالوی یون بن گیا ٹھیک ہے جو بھی اسم ایسا ہو جو فعیل ان کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں جائے مشدد آ رہی ہو تو آخر والی جو ضائع مشدت ہے اس کے پہلے والی یا کو کیا کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور دوسری یا کو سے بدل کر بدل دیا جائے گا تو جیسے علی سے الو بن جائے گا پھر آخر میں جائے مشدد کون سی والی اس میں منسوب بنانے والی وہی جو ہے وہ لائیں گے اور اس سے پہلے کثرا دیا جائے گا تو علی سے علوی یون آگئی سمجھ